بھی بھی سبق ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبچر میرا خیال تھا کہ میں پھر آج مطالعے کا طریقہ بتا لیکن کیونکہ میں یہ چاہ تھا کہ سب آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو پھر میں سارا کا سارا آپ لوگوں کو مطالعے کا طریقہ بتاؤں لیکن دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے چلے اس گا ٹائم آج آپ کا سبق ہونا ہے عبدالعزیز صاحب کا عبدالعزیز صاحب کا سبق ہونا ہے نہیں ہونا अच्छा हुआ था फिर भी हुआ साढ़े दस से ग्यारह या नहीं हुआ चलें फिर उसके लिए मैं कोई लूँगी उसमें आपको ना हाँ वो फिर उसके लिए है कि मेरे पास टाइम मुझे चाहिए होगा ज्यादा देर का मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए होगा तकरीबन चालीस पैंतालीस मिनट चाहिए होंगे लेकिन फिर आज हम आगे पढ़ते हैं وصلاۃ علی رسول محمد و ع و صحاب اجمین و صلاۃ ولاحمۃمکنسم اصمتمکنخر سیرا جیسا مرفو, مرفو, مرفو لفظ بعامل مانوی ابتدا مرفو لفظ بعاملوی ابتدا ہاں یہ مبتدا بنے گا تقاضا کرتا ہے خبر کا الحر فض رف جارا مبنی الاسل ٹھیک ہے اللہ حرف الفجار برفت رسول ہی رسول, رسول متمقن اسم رسول اسم اسم مفرد منصرف صحیح زمان کے, کے جیسا کثرا کے مجرور لفظ تقاضا کرتا ہے مضاف نے لے کا ہیمائے اسم اسم غیر متمکن ضمیر مجرور متصل ضمیرے مجرور متصل ہوں یہ کیا آئے گا مضاف اللۂ مذاف اپنے مضاف اللۂ سے مل کر رسول ہی جو ہے نا رسول ہی مذاف اپنے مضاف اللہ سے مل کر یہ کیا بنے گا مبدل منو کیا بنے گا مبل مینو مبدل مینو ہم نے پڑھا تھا توابے کی پانچ قسمیں ہوتی ہیں توابے کی تو اس میں بدل اور مبدل مینو تھا ٹھیک ہے نا تو یہ کیا مبدل منو. رسول ہی یہ محمد بدل ہوگا اس سے محمد کیا ہوگا بدل ہوگا اس سب سے اللہ ذمہ کے, کے جیسا پتہ کے مجرور لفظن کیا آئے گا مجرور لفظن ہوگا یہ بدل ہوگا بڑا تھا کہ طبے کا وہی اعراب ہوتا ہے جو کہ کیا ہوتا ہے مطلب مطلوب کا, کا, کا ہوتا ہے تھی نا یہ بات کیا ہوگا مبدل اور بدل یہ اور بدل یہ مل کر یہ کیا بن جائے گا ماتوف نلے بن جائے گا کیا بن جائے گا ماتوف نیلے ماتوف نیلے ماتوفی کہ نہیں ہے حروف آتفا حرف ازروف آتفا ٹھیک ہے آل آل ہی آگے علی اسم اصماء متمقن ہوں اسم کر یہ کیا بن جائے گا یہ ماتوف اول بن جائے گا یہ کیا بن جائے گا آلی ہی کیا بن جائے گا ماتوف اول اصحاب ہی اسم ازمائے متمکن اسم ازمۂ متمکن جمع مقصر منصرف کیا ہوگا جمع مقصر منصرف ہاں مذاف ہوگا یہ کیا ہوگا مذاف جمع مقصر منصرف مذافی ضمیر کیا بن جائے گا مضاف الئی مذاف اپنے مذاف ال سے مل کر یہ کیا بنے گا یہ کیا بنے گا کل بتائی تھی بات مذاف اپنے صحاب ہی کیا بنے گا پورا کا پورا بعد کے لیے کیا بنے گا میں, میں خود ہی تقریب کر رہا ہوں اصحابی کیا بنے گا کل میں نے بتایا تھا مؤقت بھائی مؤقت بنے گا اجمائن آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا موقع اجمائین متمکن جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم حالت رفع میں وقل مضمون اور مقل مقصور ٹھیک ہے یہ کیا بنے گا تاکید بنے گا موقع اپنی تاکید سے مل کر یہ ماتوف ثانی ہوگا کیا بنے گا ماتوف ثانی تو ماتوف دونوں معتوفات سے مل کر یہ مجرور بنے گا کس کے لیے اللہ حرف جر کے لیے وایس اوکے دیکھیے جی دیکھیے واش اوکے اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلي الله لزم نعرف الله عليه وسلم اللہ رسول ہی محمد کے ماتوفوں نے متعلق ہوں گے کس کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہوں یہ نازلۃن کے متعلق ہو جائیں گے نازلۃ کیوں تو جو ہے نا سلاد نازل و یہ نازلۃن کے متعلق ہوگا تو نازراتن کیا بنے گی یہ شی... نازراتن سیگا شی... اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر ٹھیک ہے شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوگی اسلاتوں کے لیے تو یہ پھر مبتا خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جملہ اسمیہ خبریہ لیکن یہ کس معنی میں ہوگا انشا کے معنی میں ہوگا ہم کے دعا کرتے ہیں وصلاط دعا تو انشاء کے معنی میں ہے مانا ہے لکھا ہوا نیچے ہاں تو لکھا ہوا میں ام بادو اماں بادو اما اس میں حرف ہے اللهم اغفر واستغفر الله, الله رب كل ظالم وعاد الله رب كل ظالم وعاد اللهم صل على سيدنا اللہ جی اما بادو اما بادو ام کیا اس سمے فیل ہے حرف ہے تو حرف کیوں ہے اس سمے تو کیوں ہے، فیل ہے تو فیل کیوں ہے <tip> فی <tip> فی <tip> فی تو اسم اور فیل الگ نہیں پائی جا رہی اچھا یہ عاملہ ہے غیر ہے یہ عاملہ ہے عاملہ ہے. ہے غیر عاملہ اماں غیر عاملہ ہے ٹھیک ہے غیر عاملہ کون سی قسم ہے غیر عملہ کی سولہ قسموں میں سے حرف شرط ہے کیا ہے حرف شرط ہے اما ام کیا ہے حرف شرط ہے علم الناح کو اپنے ساتھ کھول کے رکھا کریں اچھا علمنا کو اپنے ساتھ کھول کے رکھا کریں بالکل میں یہ کیوں کروا رہا ہوں اسی لیے کہ تاکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ وہ ہونی چاہیے آپ کو ایک دفعہ جب ہو جائے گی نا میں اماں کا ایک دفعہ آپ کو مطلب ساری زندگی کے لیے کام آسان ہو جائے گا مطالعے کے طریقے میں بھی بتاؤں گا کتابیں کون کون سی کھول کے اپنے پاس رکھنی ہیں کون کون سی کتابیں مطالعہ کرتے وقت ساتھ ہونی چاہیے حروف اطفا میں سے بھی ہے نا حروف آطفا میں سے بھی ہے اماں تو ہے اماں اور اما وغیرہ او نا یہ اما آئے گا حروف شرط میں سے ٹھیک ہے نا وہ اما ہے اما اس کے بعد اما کے بعد اما آتا ہے یا او آتا ہے عبارت کے اندر ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس میں سے آئیں گے روتے شرط میں سے ایک منٹ ذرا ٹھہرے کا ایک منٹ ایک منٹ ذرا میں بچی کو پکڑوں ادھر یہ ہے شاء انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس میں بھی پڑھیں گے شخص ہیں آپ کو دکھا دوں اس میں بھی ہے کا yeah, اماں تفصیل کلام کے لیے بھی آتا ہے میرے پاس کتاب ہدایت و ناعب کے اندر بھی آ رہا ہے ایک سو پچیس نمبر صفحہ ہے میرے پاس جو آ رہا ہے ٹھیک ہے نا میرے پاس تو اس میں سے آ رہا ہے آخر کے اندر وہ آ رہا ہے فصل تیرویں فصل حروف شک ان ولو و لو و اماں ہدایت و ناب کے اندر بھی آ رہی ہے ہدا ناپ میں بھی آ رہے ہیں پڑھیں گے ان لو اور اما روف شرط میں سے تو یہ کیا آ گیا روف شرط اب ذرا آپ نے ٹھیک ہے یہ اماں جو آئے گا نا جتنے بھی آپ نے سنا ہوگا خطیفی جو پڑھتے ہیں تو وہ پہلے کرنے کے بعد ہم اس کے کیا کہتے ہیں اماں بادو اماں بادو ٹھیک نا تو وہ یہ سارا ہوتا ہے پہلے دوشی وغیرہ پڑھیں گے وہ پڑھ کے سب کچھ وہ پڑھنے کے بعد سے کہتے ہیں اماں بادو اور اس کے بعد صرف آؤز بلّہ جمن شعیط الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پڑھتے ہیں اور پھر کوئی قرآن کی آیت وغیرہ جو ہیں وہ پڑھ کے یہ جو ہے یہ حرف شرط ہے یہ قائم مقام ہے فیل شرط کے بہت غور سے بات سننی ہے شاید زندگی میں کبھی نہ آئے دوبارہ اما حرف شرط ہے حرف شرط ہے لیکن یہ قائم مقام ہے فیل شرط محضوف کے ٹھیک ہے نا فیل شرط کے جو محظوف ہے اس کے قائم مقام ہے یعنی تھا فیل تھا اس فیل کو ہم نے ہٹا دیا ٹھیک ہے فیل کو ہٹا دیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جی اس کو ہم نے رکھ دیا ٹھیک ہے پہلے پہلے شرط معذوف کو اس کی جگہ ہم نے اماں وہ کر دیا ٹھیک اصل عبارت کیا تھی اماں بات کے جیسے کہتے ہیں اصل میں پہلے کیا کرتے ہیں اماں کا مطلب ہوتا ہے اماں بادو اور بادوں کے بارے میں یاد ہے آپ نے علم الب میں ہم نے پڑھا تھا بادوں کی تین حالتیں ہوتی ہیں قبل و بادوں کی میں نے کروائی بھی تھی آپ کو قبل و بادو کی تین حالتیں ہوتی ہیں اور ایک حالت میں کیا تھا مبنی تھا ایک حالت میں مبنی تھا اور میں نے کہا تھا دو حالتوں میں کیا ہوگا مورب ہوگا اور بتایا بھی تھا کہ جب کیا ہو نیت میں موجود ہو مضافوں لے کیا ہو قبلوں اور بادوں کے اندر یا تو مضافوں لے لفظوں میں موجود ہوگا یا نہیں ہوگا اگر تو لفظوں میں موجود ہے تو یہ بات کیا ہوگا یہ یہ پھر مورب بن جائے گا کبھی بادوں ہوگا کبھی وعدہ ہوگا ٹھیک ہے اگر اس کا مضافوں لئے لفظوں میں موجود ہے اگر لفظوں میں موجود نہیں ہے تو پھر میں نے کہا تھا کہ جی مضاف و نلے منوی ہوگا مذوق منوی ہوگا یا نیت میں موجود ہوگا ٹھیک ہے نا تو اگر تو اگر بالکل علیہ غائب ہی گیا کوئی نیت میں بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تبھی مورب ہے لیکن اگر نیت میں موجود ہو لیکن لفظوں میں موجود نہ ہو تو ایک حالت میں کیا ہوتا ہے یہ مورب مبنی ہوتا ہے بادو پڑیں گے اس کو قبلوں اور بادو پڑھیں گے ٹھیک ہوگی بات اب یہ ہم کہتے ہیں نا اماں جیسے میں شروع کرتا ہوں میں کہتا ہوں نحمدو و نسلی اللہ رسول کریم اما بعد و نسلی اللہ رسول کریم بعد تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم حمد بیان کرتے ہیں اور یعنی سلاد ہم بھیجتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اما بعد تو اس کے بعد کس کے بعد یعنی یہ جو ہم نے ہم اور سلاد اور بسم اللہ وغیرہ پڑھ لی ہے اس کے بعد اب ہم آگے بات کرنے لگے ہیں تو کیا ہم کہتے ہیں نیفاء بلّہ شیط علیہ بات سمجھ رہے ہیں اماں باد کیا ہوتا ہے کہ جی جو ہم نے پہلے بات کر لی اس کے بعد اب یہ اس کے لیے اب کیا نکالیں گے آپ کہتے ہیں جی اماں باد کے لیے اصل میں کیا ہوگا اماں باد سے مراق کیا آئے گی تو اماں حرف شرط ہے قائم مقام ہے پہلے شرط محروف کے اصل عبادت امام بات کی اصل عبادت کیا تھی وہ ہے مہما یقم مہ ما مہم میم ہا میم ہا مہما میں لکھ دیتا ہوں آپ لوگوں کو نہیں نہیں میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں ٹھیک ہے دو چشمی ہا کر لیں ٹھیک ہے دو چشمی ہاں یہ تو ویسے ہے نا تو مہ ماں مہ ماں یقم بادل بس, بس, بس ملا تھے بادل بس ملا تھی کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام چھوٹا نام کیا ہوتا ہے بس ملا ہاں ٹھیک ہے تو یہ اصل میں یہ تھا بادل بس ملا والحمد ہم دی ٹھیک ہے دوبارہ بتا رہا ہوں شرط ہے یہ قائم مقام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا قائم مقام ہے حرف شرط ہے لیکن یہ قائم مقام ہے فیل شرط فیل شرط جو معذوف ہے فیل شرط اس کے یہ قائم مقام ہے تو اماں بہادو آپ چھوٹا سا لکھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے جب وہ بناتے ہیں تو بہت بڑی عبارت بنتی ہے اما بہادو کیا مطلب ہوتا ہے بھئی بسم اللہ حمد اور صلاة کے بعد بسم اللہ حمد اور صلاة کے بعد میں آگے ایک بات کہنے لگا ہوں آپ کو بتانے لگا ہوں یعنی جو میں نے بات کر دی ہے اس لئے آپ ٹھیک ہے نا تو یہ کیا تھا اصل عبارت کیا تھی مہمہ یکن میں لکھتا ہوں ذرا ایک منترہ آپ لوگ یقم مہما یقم من شہ یہ آگے ماہمہ یقم من شعی ٹھیک ہے نا بادل بس ملا بادل بس ملا بس ملا یہ جو ہے نا بسم اللہ کا نام جو ہے نا شارٹ کٹ جو بناتے ہیں یہ آپ نے اس میں بھی علم و سیغ کے اندر انشاءاللہ وہ پڑھیں گے کہ جی چیزیں جو ہے نا ان کے جیسے حیا حل حیا علیہ صلاح کو حیا حل کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یکم محمد یقم منشی امبادی وی وصلاتی کہ تو یہ اماں بادوں کا یہ پورا وہ جملہ بنتا ہے یہ اس کے اندر پیچھا تو اماں حرف شرط ہے. قائم مقام پہلے شرط معذوق کی اصل عبارت یہ بنے گی بادو کیا ہوتا ہے کہ یہ ظرف زمان ہوتا ہے باد کیا ہوتا ہے ظرف زمان ہوتا ہے اور اس میں اضافت نہیں ہے نا. اضافت نہیں ہے اضافت نہیں ہے اضافت ہم نے ہٹا دی ہے تو یہ جو ہے مبنی بر ذمائیں بادو کیا ہے مبنی بر ذمائیں اور یہ کیا بنتا ہے یہ بادو یہ مفول فی بنتا ہے ترکیب میں کیا بنے گا مفول فی بنے گا کس کے لیے مفول فی کس کا بنتا ہے یہ جو ہے یہ اماں کے لیے آپ کہیں گے اماں اماں تو حرف ہے اس کے لیے کیسے مفول فی بنے گا بھائی اما حرف ہے لیکن یہ فیل کے قائم مقام ہے ٹھیک ہے نا فیل کے قائم مقام ہے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اماں اصل میں کیا فیل ہے فیل ہے تو اس فیل کے لیے یہ کیا بنے گا بادو و فی بنے گا یہ کیا بنے گا مقول فی بنے گا ہو جائے گی بات اب مجھے آپ لوگوں نے کل مجھے بتانا ہے کہ یہ مہما مہما کیا چیز ہے یا مہما شہین باد مہما ٹھیک ہے یہ مہما آپ لوگوں نے دیکھ کے بتانا ہے علم الناح دیکھیں ہدایت الناح دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ جی یہ مہما کیا ہے یہ آپ لوگوں نے مجھے کل بتانا ہے ٹھیک ہے اس کو میں دوبارہ بھی کراؤں گا تاکہ یہ ایک دفعہ کروا دوں اور اس کے بعد یہ ترکیب نہیں آئے گی تو ایک ہی دفعہ ترکیب تاکہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس لیے تو یہ آپ نے دیکھنا ہے منت ازما وما ان کو جانو ساتواں آٹھواں کو سمجھو نواں ائی نما اور یہ کیا تھا میں سے ہے اس میں لیکن کام کیا کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا شرط نہیں ہے اسمائے یہ ساری کی ساری چیزیں ہو جائے گا سارے ہاں سارے ساتھی موجود ہیں سارے ساتھی موجود ہیں منا عبدالعزیز صاحب ہیں مونا عبدالعزیز صاحب موجود ہیں کہ نہیں موجود ابھی آن لائن جو ہی ہونا مجھے بتائیں قدوری والے سارے ساتھی موجود ہیں سارے سارے موجود ہیں. ہیں تو باقی چاہ رہ تھوڑا سا آپ کو وہ عبارت کے حوالے سے جو ہے نا متعلقہ طریقہ سکھانا شروع کروں ہدایت اللہ والے بھی جو ساتھی ہیں وہ بھی موجود ہیں سارے چلیے میں آج تھوڑا سا کرتے ہیں پھر ان پھر وہ ہو جائے گا جو ہی وہاں وزیر صاحب آئیں مجھے بتا دیجیے گا تاکہ ہم سب کو چھوڑ دیں گے پھر دیکھیں سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہوتا ہے نہیں کرنا کیوں بسم اللہ الرحمن الحیم آپ نے کام کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے کام ہی کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے جب ہم یہ ایک بات یاد رکھنا ہے آپ کے پاس جب عربی حروف لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے نا یہ کیا ہوں گے یہ ایک حروف ہوں گے یہ حروف ملیں گے آپس میں تو کیا بنیں گے لفظ بنیں گے لفظ ملیں گے تو جملے بنیں گے جملے بنیں گے تو پیراگرافس بنیں گے پیراگرافز بنیں گے تو کیا بنے گا مضمون بنے گا ٹھیک ہے نا تو بنیادی طور پہ سب سے جو چھوٹی چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ حرف ہوتا ہے سب سے چھوٹی چیز وہ حرف ہوتی ہے حرف ملتے ہیں تو لفظ بنتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ حرفوں کو تو ہم نہیں وہ کرتے ہم سب سے پہلے جو ہم ہمارا جو کام ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ وہ کیا ہوتا ہے ہم لفظوں کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لفظوں کو لفظوں کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو پہلا کام یہ ہوگا آپ نے کہ لفظ کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے اسم فیل اور حرف کہ آپ کے پاس جو بھی لفظ ہوگا آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ میں جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ اسم ہے یہ فیل ہے یا یہ حرف ہے اسم ہے فیل ہے یا حرف ہے اب آپ نے کوئی چیز دیکھی تو آپ فوراً اپلائی کریں اس میں بھئی اس کی گیارہ علامتیں دیکھیں اگر مل جائے ٹھیک ہے اس میں اگر نہیں ملی پھر فیل کی ناؤ علامتیں لگائیں نو علامتیں فیل کی یاد ہے میں ناؤ کروائی تھی فیل کی ناؤ علامتیں دیکھیں وہ دیکھیں اگر لگ گئی تو ٹھیک نہ لگی تو پھر آپ چلے جائیں گے ہاتھ کی طرف کے جی جس میں نہ اسم کی علامت ہوتی ہے نہ فیل کی علامت ہوتی ہے تو کیا کہلاتا ہے آپ کا ہاتھ کہلاتا ہے ٹھیک ہے نا تو پہلا کام آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ کوئی چیز آپ دیکھا کریں کوئی عربی کا لفظ آ جائے آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے اپنی ایک عادت بنا لینی ہے یہ نہیں کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ کہیں جا رہے ہیں آپ نے ہاں کسی جگہ کے اوپر دیوار کے اوپر کوئی عربی کا لفظ دیکھا تو آپ نے فوراً فو اس میں فیل ہے یا حرف ہے اس میں تو اس کیوں ہے فیل ہے تو فیل کیوں ہے حرف ہے تو حرف کیوں ہے یہ ایک عادت بنا لینی ہے آپ نے عادت بنا لینی ہے فوراً جو ہے وہ کرنا ہے پہلا کام تو یہ تو ہوگا چلیں اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جی اسم میں اس میں اگلا کام کیا ہوتا ہے کہ جب اس میں تو وہی چیز کہ بھائی یہ اس میں متمکن ہے یا یہ اس میں غیر متمکن ہے اس میں متمکن ہے یا یہ اس میں غیر متمکن ہے تو فوراً آپ کے ذہن میں جانا چاہیے اس میں غیر متمکن کی آٹھ قسمیں جانی ہیں کیونکہ اس میں متمکن کی علامت ہی کیا ہے اس میں غیرمتمکن نہ ہونا ٹھیک ہے یہ آپ کا دوسرا کام ہوگا تو بس آج اتنا ہی باقی پھر انشاءاللہ ہم جو ہیں وہ کچھ ٹائم نکالتے ہیں پھر انشاءاللہ شاء آپ لوگوں کو کریں گے صحیح ہے جی چلیے پھر السلام علیکم اللہ مائک اللہ ہے